اور انہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرن وہی بھیجا کہ تم را سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنی اس کے گرد ہیں اور تم را اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہ ہو ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دو میں